پیارا جھگڑا اعلی علم میں ایک مسئلے پر جھگڑا ہے بہت مزیدار اور پیارا جھگڑا جی ہاں کبھی اختلاف بھی رحمت کا باعث بن جاتا ہے جب مقصد اونچا ہو اور نفس کی شرارت سے پاک ہو جھگڑا یہ ہے کہ سب سے افضل دن کون سا ہے یوم نہر قربانی کا دن یعنی دس ذیلحجہ یا یوم عرفہ یعنی نو ذیلحجہ دونوں طرف بڑے خوبصورت دلائل ہیں ایک قربانی کا دن ہے جسے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم الیا میں عند اللہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دن اور دوسری طرف حج اکبر کا دن یوم عرفہ ہے جس دن کا روزہ دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ جس دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے اور جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص قرب عطا فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتے ہیں دونوں دن بڑے قیمتی کوشش کریں کہ دونوں کو حاصل کر لیا جائے عرفہ کے دن روزہ اور نہر کے دن قربانی اور دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر خوب تسبیح اور خوب لا الہ الا اللہ کا ورد یعنی تحلیل حضرت آکہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دنوں کے بارے میں سمجھا دیا کہ اکثرو فی من منت والتکبیر و و ان دنوں میں تحلیل لا اللّہ الا اللہ, اللہ اکبر کبیرہ اور تحمید الحمد کی کثرت کیا کرو